ختم قادریہ کبیر کی کیا اہمیت ہے اور یہ ختم کتنے عرصے سے جاری مسئلہ یہ ہے بھائی جب اس کو ختم قادریہ کہتے ہیں تو پھر قادریہ سلسلے میں جاری ہوگا اس سے پہلے تو لفظ قادری نہیں تھا ایک بار اعلی حضرت فاضل بریل نے بھی اس کو اوکے کیا اور اس کو لکھا اور اس میں جو جو دعائیں جو جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ہمارے مشاعر کا اس پر معمول رہا لہٰذا اس میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے مثلاً کسید غوثیہ پڑھا جاتا سورہ یاسین پڑھی جاتی مختلف دعائیں مختلف اشعار بھی ہیں اور اسی طریقے سے درو شریف بھی ہے قرآن آیات بھی ہیں ظاہر سب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب اچھی اور احسن ہیں اس کو پڑھیں اور اس میں جو دعا کریں اللہ تبارک و تب تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرے گا اس پورے عمل کو اصل میں ختم قادریا کہے گا نام دے دیا ختم قادریا یہ نہیں کہ اس میں خالی قادری قادری قادری قادری, قادری پڑھا جاتا یہ نہیں اس میں دعائیں ہیں سورہ یاسین ہے اور چیزیں ہیں اس کا نام ختم کا ختم قادریا رکھ دیا گیا ہمارے بزرگوں نے